اور یقہ نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دیں کا پیرو ہو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے یقے کا ہے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا آ کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے